أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم عاج همارا إن شاء الله ساتواں درس ہے سورہ مریم سے آج کا درس انشاءاللہ اللہ آیت نمبر چونتیس سے شروع ہوتا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ گود میں اپنی قوم کے پاس آئے ہیں اور قوم والوں نے ان پر اعتراضات کیے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بات نہیں کر رہی تھی اس چھوٹے بچے نے جس کی عمر صرف چالیس دن تھی حضرت عیسیٰ علیہ السّلاۃ والسلام نے جواب دیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک اور فرماوردار ہوں یہ تمام باتیں انہوں نے فرمائی ہیں اب یہاں پر آیت نمبر چونتیس میں اللہ جل جلال یہ فرماتا ہے وہ کون ہے عیسبن مریم وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے جس بچے کی باتیں یہاں ہوئی ہے یہ کون ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام ہے قول الحقی فیم ترون یہ سچی بات ہے جس میں یہ کافر جو ہیں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کیوں ہوا یہ وہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے بغیر باپ کے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے اور اس میں تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلات تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے دنیا میں آئے نا تعجب کی کیا بات ماں کان علی اللہ تخلد سبہانہ یہ جو عیسائی ہیں اس زمانے کے یہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام اللہ کا بیٹا ہے نا باللہ تو اللہ جل جلال فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ماں خان لہ تخر ولد اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے سبحان وہ پاک ہے اذا قدا امرن جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے فعین لَهُ یقول الحقون تو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے تو ہو جا بس ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے وَإِنَّ اللَّهَ ربی وَرَبُّكُمْ رب هَذَا ہرۃ مُسْتَقِيمٌ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ میرا بھی حاکم ہے اور تمہارا بھی حاکم ہے اللہ میرا بھی خالق مالک اور رازق ہے تمہارا بھی خالق مالک اور رازق ہے فابدو ہوں تو صرف اللہ کی عبادت کرو ہاں داثرا مستقیم یہی سیدھی راہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا یا حضرت عیسیٰ علیہ و السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ غلط باتیں ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا مالک ہے وہی ہم سب کا حاکم ہے اسی نے پیدا کیا ہے کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے فختل افل احزاب امبئی نیم پھر ان عیسائیوں میں مختلف قسم کے گروہ بن گئے مختلف قسم کی جماعتیں بن گئیں کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرتیسا علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے نعوذ باللہ فویل اللہ دین کفر تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے جس وقت وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کو جو بہت بڑا دن ہوگا اور بہت خطرناک دن ہوگا اس دن ان کافروں کے لیے کیا ہے بربادی ہے تباہی ہے ہلاکت ہے جو حضرت علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اسمع بہم مبصر یہ لوگ کتنا ہی اچھا سنتے ہوں گے اور کتنا ہی خوب دیکھتے ہوں گے یوم یاتوننا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے یعنی قیامت کے دن ان کے کان بہت اچھے کام کریں گے اور قیامت کے دن ان کی آنکھیں بہت اچھی طرح دیکھ لیں گی ان باتوں کو لیکن کے نب لیکن ظالم آج دنیا میں فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اور غلط باتوں میں لگے ہوئے ہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات ظالم جو ہے آج دنیا میں غلط باتیں کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کی آنکھیں بھی کام کرنے لگیں گی ان کے کان بھی کام کرنے لگیں گی جن کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا وہرت خدی المرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اس دن سے جس دن پشیمانی ہوگی اور شرمندگی ہوگی جس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیں گے کہ فلان جہنم میں جائے گا اور فلان جنت میں جائے گا تو جو جہنمی ہوں گے وہ بہت پریشان ہوں گے اس لیے کہ وہ فیصلہ دوبارہ بدلے گا نہیں ان کو اس دن سے ڈرائیں آپ قیامت کے دن سے کہ یہاں پر دنیا میں تو تم جھوٹ موٹ ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہو لیکن آخرت میں کیا کرو گے وہم فی یؤمنون اور یہ لوگ غفلت میں ہیں بھول رہے ہیں حقیقت کو حقیقت یہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ ایک ہے لیکن آج کے یہ عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہے حضرت وهم لا اور یہ ایمان نہیں لاتے یہ یقین نہیں کرتے اللہ تعالی کی باتوں پر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ آج ان لوگوں کی بہت بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور یہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں یہ ہر وقت جاری نہیں رہے گی یہ حکومتیں فرماتا ہے کہ ان نان رس ومن علیحا <عَالِيهَا> یہ زمین اور اس کے اوپر جو کوئی بھی ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے رہ جائے گا ہم سب کے وارث ہوں گے یعنی یہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ رہ جائے گا اور یہ سب چیزیں اللہ کے لیے رہ جائے گی وہی لینا اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے جتنا بھی آدمی کر لے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جو بھی کر لیں لوگ آخر مر جائیں گے تو اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے خبر کی تیاری کرنی چاہیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے دنیا میں جو مرضی چاہے کر لے آدمی ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف غلط باتیں کرنے والے یہ ہمارے انصاف سے اور ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے یہ امریکہ والے یہ افریقہ والے یہ جتنے بھی ظالم ہیں دنیا میں چاہے جتنے بھی طیارے ان کے ہوں جتنے بھی جہاز ہوں اور جتنی بھی بمباری یہ کریں جتنے بھی مسلمانوں کو یہ قتل کر لیں جو بھی کر لیں لیکن آخرت میں بچے گا نہیں کوئی بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پکڑے گا وہاں ضرور انصاف ہوگا مقصد یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ان کی پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوئی ہے یہ ایک معجزہ ہے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں خدا نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں بیٹے نہیں ہیں اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلم قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے ہمارے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے چند سال مسلمانوں کے درمیان گزاریں گے خنزیر کو مار دیں گے جو سلیبے ہیں اس زمانے میں ان کے ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صلیب حضرت علیہ السلام کی نشانی ہے ان کو اس پر پھانسی دی گئی تھی نعوذ اللہ ان صلیبوں کو وہ توڑ کر رکھ دیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی نظام ہوگا اور صرف اور صرف لوگ مسلمان ہوں گے نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا کوئی بھی نہیں رہے گا سمجھ مارے یہ بات یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے اور جہاد کریں گے انہیں عیسائیوں کے خلاف جو کہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کے اوپر جو یہ ظلم و ستم جاری ہے اس سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ محمد اجمائین سبحان کشد الفرۃب وسلام علیکم و عليكم اللہ